صنرحمن و رحمۃ الحمد اللہ علیہ و رحمۃ وحمۃ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اور تمام ہیں اور میں سے نمبر اور عورد او ہمسا کا درس نمبر 53 ہے ہاں جی کل میں لے کر ابھی تک جو ہے نمبر 53 آپ لوگ کے مبارک آندوں تک پہنچا رہا ہوں یہ اور آج کے دعا میں جو اورد حمسہ میں سے دعا شفو اور کا یہ حصہ آپ لوگوں کو تھوڑا توجہ جی دوں گا واب امامت الحسنی واب لایت ہے اس مبارک جملے کا تھوڑا توجہ دے دوں گا ہاں جی واب امامت الحسنی واب لایت ہی اس مبارک جو دیکھا تھوڑا تو دے دوں گا تو اس میں جو ہے دو لب حسن جو ہے ماں حسن علیہ وسلم کے دو عظیم مقام و منصب و منصب مرتبہ اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں وسلہ قرار دیا ہے ایک تو آپ کے امامت کے مقام کا دوسرا ولایت کے مقام کا تو امامت جو ہے دیکھا جائے تو امامت ایک عوام سے تعلق رہنے والے عوام کی راہ بری کرنے والی ہاں جی امت کے راہ کرنے والی امت کے آگے آگے آپ چل کے ان کو اللہ کے سے پر ڈالنے والی اس مقام کو امامت سے تعبیر کیا جاتا ہے ہاں جی بلکہ اللہ کی طرف سے عطا یہ اتھارٹی اور ولایت اللہ سے قرب کا مقام ہے ہاں جی اللہ لوگوں کی سرپرستی طبل امور اور اللہ سے قرب کا مقام ہے تو اس کے ایک جو ہے ولایت دو اور فرماتے ہیں ولایت اولی و الولی القرب والدنو کے معنی کیا لغت انسان لغت میں بھی نزدیک اللہ سے قرب اور اللہ سے نزدیکی کا جو مقام ہے تو اس کو ولایت سے تعبیر کیا ولایت کے دو معنی ایک سو ولایت جو ہے سرپرستی کے معنی میں بشر کی سرپرستی کے معنی میں مکمل سرپرستی دوسرا ولایت اللہ سے قرب کے اس درجے کو کہا جاتا ہے آئیں طال ترکت والون ہرمایہ ہے الیا الہ امبیا الٰی امبیا سے جو کرامات معجزات شادر ہوتی وہ بھی اسی ولایت کے جو ہے پہلو سے شادر ہوتی ہیں اور اس زاوی سے اس مقام کی توسط صادر ہوتی ہیں اور الح سے بھی جو کرامات صادر ہوتے ہیں اسی ولایت کے درجۂ رتبی سے اس کی توسط مقامی ولایت سے شادر ہوتی ہے کیونکہ اللہ سے قرب کا درجہ ہے ہاں جی تو اس کے مختصر جو ہے تو یہ جی دے دوں تو امامت جو ہے لغت میں یہ اشیر اما یا امو امن سے لکھا ہے اس کی مختلف معنیٰ کیا ہے ایک تو قصد کرنا اما یا اموں دوسرا قیادت کرنا امامت کرنا جو ہمارے یہاں موسطی ہے اس مقام پہ امامت دین امام قیادت کرنا امامت کرنا امام بننا رہنما بننا لغت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے تو اسی طرح جو ہے امام آگے کے معنی میں آتا ہے سامنے کی طرف اور امام قائد پیشوا سربرا چم اس کے امہ ہیں اور امامت جو ہے قیادت سربراہی پیشوائی تو یہاں پر جو ابھی امامت حسن جملہ بھی یہی امام حسن علیہ السلام کی امت کی جو میں قیادت ہے مقام سربراہی ہے مقام پیشوائی ہے کہ اعلیٰ نبی صلی اللہ وسلم کے بعد امام علیہ السلام رسول اللہ کی جو ہے مقام امامت کا تھا ہاں اور پھر علیہ السلام کی بعد مولا امام حسن نے علیہ السلام مقام امامت اور منصب امامت کا جو ہے آپ مالی تھا اور لہٰذا آپ کی اس مقام امامت اور سربراہی اور پیشوائی کا واسطہ دے کر کہ ہاں جی اللہ سے حضور میں دس بے دواتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہے مقام امامت انبیاء علیہ السلام کے اندر جو ہے کے واقعے سے معلوم ہوا کہ اس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو تمام آزمائشات دینے کے بعد ہاں جی ہواجب طلّیہ الرآم البلمات خاطمون کال الجالنا سے امام فرمایا کہ آپ سے ابراہیم سے کئی آزمائشات لے گئے تو اس کے بعد تمام امتحانات میں پاس ہو اللہ علّہ فرماء ابراہی ہم آپ کو امام بنانے والا ہے تو ابرانی و دعا کے اللہ عمریتیں کیا میرا اولاد میں سوں کال علّہ فرماء کال علیہ الحد صلم میرا یہ جو ہے وعدہ جو ہے یہ مقامی امام منصب ظالمین کو نہیں پہنچے گا تو ظالمین کے جو ہے کم ترین مقام یہ کہ اس نے اللہ کے سامنے کبھی شرک نہ کیا لہذا کوئی مشرک شکا جس زندگی میں شرک کا مرتکب ہو گیا وہ اس سے امت کا جو ہے وہ مقامی امامت مقام پر فوائد نہیں ہوگا تو امام حسن علیہ السلام بھی جو امامت اس منصب پر پہنچا وہی دعائے رحیم کی وجہ سے ہے چونکہ امام حسن ہمارا علم عالبِ سب کے سب جو ہیں ہاں جی رسول اللہ کے توسط سے آگے ان کا سلسلہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ, پہ پہنچتا ہے اور یہ سب بھی ضوریہ ابراہیم کے اندر آتا ہے تو اسی دعا کی ذیل میں اسی مقام امامت جو اولاد ابراہیم کو دینے کا اللہ نے وعدہ فرمایا اسی دعا کی وہ توسط سے ان حسیوں کو یہ امامت کا جانشین کے وعدے دیگر ابراہیم علیہ السلام سے پھر علامہ سلسل رسول اللہ رسول اللہ سے علیہ صلام اور علیہ السلام سے آپ کے اولاد تعریف کی یہ کہ وادت کر یہ مقام امامت منصب امامت ملتے جا رہے ہیں تو جو ہے یہ امام بسلہ امام جو ہے برہ دو جگہوں پہ سما لکھا امام جو ہے الموتم و بھی عربی جو ہے لغات کی کتاب پر مسرات راغب جو قرآن لغاتے اس میں فرمات الاام المحتم بھی وہ شاعر جس کے امامت میں چلے جو لوگوں کی امامت کرتا ہے ہاں جی کہاں یا تدی معتم بھی انسان ہاں جی یعنی کہیں یا تجیبی قول ہیں یعنی لوگ اس کے قول کی پیروی کریں اور فیل ہیں یا اس کے فیل افعال کی کتاب کریں اور کتاب یا اس کی تحریر کی پیروی کریں کے علاوہ کی سورچی پیروی کریں ہاں جی اسی سے منسوخ کسی بھی کے عمل قول فیل تغریر جس طرح علماء فرماتے ہیں اور یہ شاعر جب و محکن کا او مبتلاََََََََََََ ہاں جی اور يہ چونكہ اعمت الکفر بھی ہے ايم خدا بھی بھى بھى بھى ہے ليكن امام ملز و تو اس وجاس لفظ امام ايم کفر اور اےم خدا یعنی بولو جو لوگوں کے آگے آگے چلتے ہیں دونوں کے قرآن میں استعمال ہو گیا لیکن انبیاء علیہ السلام کے لعلٰن حرما عیمتی یہ دونوں لیکن جو اللہ تعالیٰ نے بدنوں کے لیے جو امامت دیجیے وہ امام الدا ہے امبیال السلام کو اللہ نے جو امام نوبت کے ساتھ ساتھ رسالت کے ساتھ ساتھ, ساتھ ساتھ امامت کا عہدہ بھی دے دی دیا تو ایک اس کے اصل لوہی معنی, معنی ہے کہ اصطلاحی معنیٰ ہے اصطلاحی معنی کے لحاظ سے امام جو انہیں عظیم حسیوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ نے بشر کے ہدایت کے لیے بشر کے رہنمائی کے لیے بشر کے آگے آگے چلیں اور بشر ان کے قول کے دار رفتار گفتار ہر چیز کی پیروی کرتے ہوئے آگے چلیں تاکہ بشر جو ہے جس مقصد کے اللہ نے پیدا ہے وہ اسی مقصد کی طرف وہ جا سکیں اور کامیاب ہو جائیں ہدایت پائیں راہ ضلالت سے ان کو نجات مل جائیں تو اس مقصد کے لیے بشر کے ہدایت کی لالہ نے مقام امامت کو اللہ نے جو ہے بشرکل رکھا امبیا علیہ السلام کو عطا کیا انبیاء سے وراثت میں ہاں جی اولیاء الہی کو ملا اولیاء الہی بھی اور اِمہ بیت کو بھی ملا کیونکہ اِمہ بیت وہ علی اللہ بھی ہیں وہ امام بھی ہیں وہ او امام اور ان کے امامت امامت مطلقہ ہے ہاں جی اور آگے فرماتے ہیں اور جس طرح قرآن یاد میں جہی یومت الق اللہ ناسم بھی امام یوم قرآن یاد ہم بلائیں گے ہر شخص اس کے امام کے ساتھ تو یعنی اے بل رضی یعنی اسی شخص کے ساتھ اس کو بلائیں گے جس کی لوگ پیروی کرتے ہیں ہاں جی جس کی لوگ کرتے ہیں لہذا ہر نبی کی امتی کو امتیوں کو اس نبی کے ساتھ کل قیامن میں بلائیں گے امت محمدی کو امت نبی رحمت کے ساتھ بلائیں گے اور علم الود میں سے ایک کے پیروالوں کو انہی کے ساتھ کل خیمت میں اٹھائیں گے لہذا ہم جن جن جن اماموں کے دامن تھامیں گے انہی کے ساتھ کل ہم معاشر ہوں گے تو یہ ہم لوگ خوش نصیب الحمد کہ ہم محمد و آل محمد کے امامت کو تھامے ہوئے ہیں اور لہذا جو ہے کل قیام میں انہی کے ساتھ میدان حاشن میں آ جائیں گے اور انہی کے پیچھے پیچھے چلیں گے جہاں دنیا میں ان کے پیچھے چلیں گے کل قیام میں بھی انہی کے پیچھے چلیں گے اور ولایت کا معنیٰ امامت الحسن وہ ولایت کی ہے اور اس ولایت سے ملاد جو ہے لغت والوں نے جو معنی کیا ہے الود ایک تو الود قرب اور دونوں کا معنی کیا ہے اصل اس کا معنی جو ہے قرب اور دونوں اللہ سے نزدیکی کا مقام اللہ سے قرب کا مقام ولایت جو ہے اور اسی سے ولی دوست کے معنی میں آتا ہے کیونکہ دوست انسان کے قریب ترین شاخ ہوتا ہے اسی سے اولیاء اللہ ولی اللہ اللہ تعالیٰ کے قریب ترین لوگ اور یہ قرب اللہ تعالیٰ کی کمار معرفت کی وجہ سے اور اس کی سچی بندگی کی وجہ سے کما حق و اللہ کی عبادت بندگی کی وجہ سے اس مقام قرب پر پہنچ جاتا ہے جنانچی جو, جو ہے ولایت کے معنی میں لکھا ہے خدا سے قرب کے مقام کہتے ہیں ولایت قیام عبد ازم حق یعنی بندے کا خدا سے خدا خدائی سے حق حق سے قائم ہونا حق سے قیام رہتا ہے یعنی سراپا خدا کی بندگی میں مشہور رہنا اور در مقام فنا از نفس خود یعنی مقام فنا میں یعنی اللہ اپنی انسانی صفات سے ہاں جی فنا و کا صرف خدائی صفات سے متصرف ہو جانے کو ولایت کو واضح مرتبہ قرار دیا ہے یہاں لکھے ولی کسی کہتے ہیں جو کیسری نے جو معروف علم کے بزرگ ہنسی فرماتے ہیں ولی کسی ہی کی اصحال خود فانی و در مشاہدۂ حق باقیت ولی اس حصی کو کہا جاتا ہے اپنی اپنے آپ سے فانی ہو اپنی حالت سے اور اللہ کی مشاہدے میں غرق ہو فانی ہو یعنی وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر رہتے ہیں جیسے شاست علیہ السلام و صلی القاط فرمایا یا بل اللہ وہ حسی اور حقیمیں بھی کہ ابدان ہوں فرشیون اور واہوں عرشیون ان, ان کے جسم تو فرشی ہیں زمین پہ ہمارے ساتھ اٹھنا بہنا چلنا پھرنا کھانا پینا پھر سب لیکن اس کے روح عالم بالم ہیں ہاں جی مشاہدہ حق جمال الحق مشاہدے میں وہ لوگ فانی ہیں غرق ہیں۔ ہاں جی اور ولایت کا مقام جو خود خدا امبیا علیہ السلام کے اندر ایک نوت کا مقام ہے ایک ولایت کے مقام ہے اعلی ترکت بولتے ہیں کہ وہی جو ہے باطن نوت ولایت علیہ السلام کی نبت کے باطن ولایت ہے اور انبیاء سے جو اس معجزات ثابت حاضر ہوتے ہیں اس مقام ولایت سے ثابت ہوتے ہیں مقامی در سے پھر صرف خبر دیتے ہیں اللہ سے حکم لے کر احکام لے کر ہاں جی اللہ تعالیٰ کے صفات کا اللہ تعالیٰ کے ذات کی ہمیں خبر دیتے ہیں اللہ کی معرفت کراتے ہیں اللہ کی احکامات ہم تک پہنچاتے ہیں یہ مقام نبوت کی ذمہ داری اور رسالت کی ذمہ داری ہے اور ولایت جو ہے اللہ سے قرب کا مقام ہے ہاں جی اور کسی قرب کے مقام کے توسط سے امبیا علیہ السلام سے موجودات صادر ہوتی ہے ہاں جی اس سے جو کچھ حضور ہوتی ہے اس مقام قرب سے ولی کا ایک معنیٰ العارف بلّہ ولی وہ ہنسی جو اللہ تعالیٰ تک معرفت رکھتا تو اس لیے سے ولاد یعنی وہ مقام جس کے توصل سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے ملا صدرہ بولتے ہیں جو اکبر کی طریقات کا بزرگ حسی معرفت کا ولی کا شاستی کامل و فانی و مضمحل و مہ در حق بادشت وہ شاید جو کا مقام ولاد پہ کمال درجے پہنچا ہو اور اللہ کی جو ہے اللہ میں وہ فانی ہو چکا ہو اس کی تمام صفات خدائی صفات بن چکا ہے اور پھر ولاد کے جو ہے ولیم ایک ولی ملق ایک ولی اضافی تو اعمۂ اہلویت علیہ السلام کی ولات ولی ملق ہے کیونکہ شیر گوشان راجماشری اللہ جی نے جو ہے علیہ السلام کی ولاد کا وہاں خاصہ بذیر کے امام زوان علیہ السلام کی ولایات کا خاصہ آدم ملاول خاتم الاولیاء کا اور حرمایہ ان دونوں کی ولایات جو ہے رسول اللہ کی ولایات کا جانشین ہے اور رسول اللہ کی ولاد ولاۃ ملا ہے تو ان کی ولاد بھی ولاََََََََََ اللہ کا ہے اور باقی اولیاء کی ولايت ولات اضافى ہے کیونکہ باقی اولیاء الہی جو ہے امت كى وہ ان کے پیرکار ہیں ان کے تابے ہوئے بغیر ان کے ان کے ان کو مانے بغیر ان کے تابع ہوئے بغیر وہ اولاد کے مقام پر پہنچتا ہی نہیں لیکن یہ عیمِ اہلت علیہ السلام باقی اولیاء امت کے تابع نہیں ہیں ہاں وہ ان سے فیض نہیں لیتے ہیں بلکہ اولیاء امت الہی امت محمدی علم اہلت علیہ السلام سے رسول اللہ سے فیض لیتے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ ہسیاں مدبو ہیں اور اولیاء امت اول امت تابے ہیں لہٰذا یقیناً تابعے کے مقام مدبو کے مقام سے نیچے ہیں اس لیے اعمِ الویت علیہ السلام کی ولایت بارہ اعمہ علیہ السلام کی ولایت باقی امت اولیاء کی ولایت سے بالتر ہے تو لہٰذا جو ہے اب بزرگوں نے کہا ہے کمال ولایت کے لیے کوئی نہایت ہی نہیں ہے اس لیے مراتب اولیاء بھی جو ہیں غیر متنعی ہیں ان کا بھی کوئی حد حدود نہیں ہے تو اس لحاظ سے جب ہم یہ دعا کرتے ہیں وہ امامت الحسن و ولایت ہی تو اس کا اب معنی یہ بن جائے گا اے اللہ میں تیرے حضور حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی امامت و راہبری اور ولایت یعنی قرب الہی کے عظیم مرتبہ و معرفت زاد و صفات الہی کے بلند مقام و منزلت کا واسطہ علی امام حسنِ السلام کی ان دو عظیم مقام ایک مقام امامت کا واسطہ ہاں جی جو کہ جو ہے امت کی راہبری اور قیادت کا مقام ہے اردو اللہ کے جن سے اردو اللہ کی طرف سے عطا کردہ دوسرے مقام قرب الہی کے عظیم مرتبہ اور معرفت ذات و صفات الہی کے بلند مقام و منزلات کا واسطہ ان دو عظیم مقام مرتبہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں اس کا واسطہ دے کر ہم جو ہے امام امام اِن دو کا واسطہ دے کر ہم اللہ سے حضور میں دسویں دعا ہوتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہماری حاجرتوں کو قبول کریں اس کا حاصل دعا آخر میں انتاز حاجات نے یا قاضی الحاجات یا قاش المحمد اصل چیز جو اللہ سے مانگا وہ یہ ہی ہے باقی جو ہے رسول اللہ کے رسعت علیہ السلام کے امام فجاعت سے, سے حضرت حجرہ عبراس اور امام حسن وسن اس طریقہ کے باد با علمہ سے ان کے وسیلہ قرار دیتے ہوئے جا رہے ہیں آخر میں ان کا اصل نتیجہ اور خلاصہ جو ہے جو چیز اللہ سے مانگا جا رہا ہے ان سب کو واسطہ دے دے گا وہ تو یہ ہے انتاز حاجات نا یا قاضی الحاجات یا کاشف المحمد یا رافیعت و یا دافی البلی البرحمتی یا مرمین وہ ایسا اصل محسود ہے ان سب کو وصلہ قرار دینے کا تو آج کے دس ہم پر اتفاق کرتے ہیں کل انشاءاللہ شاء چونکہ یہ باتیں نواسی دنیا میں بھی لوگ اور دوسری کتابوں میں آتے ہیں کہ امام حسن نے مویہ کا سلسلہ کیا اس لیے امام حسن جو اب سلسلہ امامت میں نہیں ہے یا اور تسلس کے سلسلوں میں آپ کا نام ہاں جی امام حسین سے ڈائریکٹ علیہ السلام تک جاتا ہے امام حسن بھی میں نہیں ہے کچھ لوگ ان کو نیز امام نہیں سمجھتے ہیں اس کی مختلف باتیں ہیں تو اس موضوع پر بھی ان کل تھوڑا سا گوشتوں کل کے درس میں کروں گا کہ بھائی امام حسن علیہ السلام جس طرح امام حسین علیہ السلام امام ہیں سومت کے اسی طرح امام حسن علیہ السلام بھی امام ہیں اور ان دونوں میں اللہ کے حضور میں نبی سلم کے حضور میں امام علیہ السلام کے حضور میں کوئی فراغ نہیں ہے دونوں جو ہے ایک ہی نور ایک ہی درخت دو شاخ دو ہی ہیں ایک ہی جو ہے ہاں نور سے ليے ہوئے دو انوار ہیں دو شراخ ہیں ان دونوں میں کوئی فراغ نہیں ہے اور ہر امام اپنے اپنے ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس موضوع پر کل تھوڑا تتوجہ جی دے دوں گا